اور وہی ہے جو اپنی بندوہے کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوہے سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو